وان وفي الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها ساقا وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فتشفنا عن غطاك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد منى عل الخير معتذب مريب الذي جعل مع الله له ناصرا فلقي اهو في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما توقيته ولا كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلم للعبيد وقال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما حضرين جمعة رداشين قواتين الإسلام خدنہ کی بات صورت الحضاب کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے کی آیت کا کچھ اس طرح ہے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے رسول اللہ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں نبی اور نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں آیت کے نزول کا پس منظر کیا تھا اور آیت جن حالات میں نازل ہوئی وہ حالات کیا تھے دراصل اس آیت میں عرب کی ایک جاہلانہ رسم اور عرب کے ایک جاہلانہ تصور پر ضرب لگائی گئی عربوں کی یہ عادت تھی کہ کوئی شخص جو لاولد ہوتا جس کی اولاد نہ ہوتی وہ دوسروں کے بچوں کو لے کر پال لیتا یا جس کے پاس نرینہ اولاد ہوتی بیٹیاں نہ ہوتی کسی کی بیٹی کو لے کے پال لیتا یا کسی کے پاس بیٹیاں ہوتی بیٹا نہ ہوتا تو کسی کے بیٹے کو لے کے پال لیتا اور یہ پالنا کوئی غلط تو نہیں لیکن غلط یہ, یہ غلطی یہ ہوا کرتی تھی کہ دوسروں کے اولاد کو لے کر پالنے والا اپنے اس لے پالو کو جسے متبنہ کہا جاتا ہے وہ سارے حقوق دیتا جو حقوق کے حقیقی اولاد کے ہوتے ہیں چنانچہ اس کے انتقال کے بعد جس طرح حقیقی اولاد کو وراثت میں حق دیا جاتا ہے اسی طرح سے جس بات نے کسی کی اولاد کو لے کر پالا ہے وہ اپنی پالک کو اس کے وراثت میں ویسے ہی حق ملا کرتا جس طرح حقیقی بیٹوں کو ملا کرتا اس طرح جس طرح جو بھی حقیقی اولاد کے حقوق ہیں وہ سارے حقوق ارب والے ان بچوں کو دیا کرتے تھے جن کو وہ لے کر پال لیا کرتے تھے اس میں بہت ساری خرابیاں تھی نصب مختلف ہوتا تھا دوسرے کی اولاد کو اپنی جانب منسوخ کرنا تھا جبکہ حفاظت انصاف نصب کی حفاظت شرین نقطۂ نظر سے ایک اہم ترین مقصد ہے اسی کے پیش نظر قرآن نے اس تصور پہ زر لگائی اور سورت العذاب میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا کہ کوششر دوسروں کی اولاد کو لے کر پالے اور اس کو اپنی جانب منسوخ کر لے اور حقیقی اولاد کے حقوق ادا کرے دوسروں کی اولاد کو لے کر پالنا جائز ضرور ہے لیکن حقیقی اولاد کے حقوق انہیں نہیں دیے جا سکتے یہ آئے جب نازل ہوئی تو ایک مسئلہ یہ پیش آیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لک سے رضی اللہ عنہ حضرت زید بن رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا متبنہ کے مطابق وہ زید بن محمد کہلانے لگے تھے سارے صحابہ بھی انہیں زید بن محمد کہتے تھے جب یاد نوئی سورت العذاب کی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہہ دیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اس لئے کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد زندہ نہ رہی آپ کو نرینہ اولاد ضرور ہوئی قاسم ہوئے پیدا ہوئے صیب پیدا ہوئے افر پیدا ہوئے ابراہیم پیدا ہوئے رضی اللہ عنہم اجمائیم لیکن یہ سب کے سب پچھپن میں انتخال کر گئے آپ کی اولاد میں سے جو بقید حیات رہی وہ آپ کی بیٹیاں رہی اس لیے قرآن نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمے کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں یعنی زید بن حارثہ بھی وہ حتیقی اولاد نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقیقی باپ نہیں تاج کے نظور کے بعد صاحب اکرام رضوان اللہ علی مجمعی نے انہیں پھر سے زید بن حارثہ کہنا شروع کر دیا اس کے بعد قرآن نے کہا کہ محمد تمبے کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں رسول اللہ لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں نبیوں کو ختم کرنے والے کو ہے پہلے تو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ کوئی نرینا اولاد نہیں اور پھر اس کے بعد ختم نبوت کی بات کی جا رہی ہے کہ لیکن آپ نبیوں کے ختم کرنے والے اس میں نقطۂ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصبی اولاد ہو نہ ہو لیکن آپ کی یہ جو امت ہے یہ امت آپ کی روحانی اولاد ہے نصبی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے نہ ہو لیکن یہ جو امت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت آپ کی روحانی اولاد ہے اس لیے کہ آپ اس امت کے روحانی باپ ہے جیسا کہ حدیثوں میں آپ نے خود فرمایا کہ منزل سلوال لوگوں میری حیثیت تمہارے لیے باپ کی تھی اور جب آپ خاتم النبیین ہیں نبوت کو ختم کرنے والے ہیں نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں تو قیامت تک آنے والے جتنے مومن ہیں موحد ہیں یہ سب کے سب آپ کی روحانی اولاد ہیں۔ یہ مناسبت ہے کہ مکان محمد ھو احد کے ساتھ ختم نبوت کا جو ذکر کیا گیا۔ معترم بھائیوں اس ایت کو پڑھنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں ایک عقیدہ بیان کیا گیا اور وہ عقیدہ ختم نموت کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں آپ پر نوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا آپ پر رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا آپ اللہ کے آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے آپ اللہ کے آخری رسول ہیں آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے آپ کی شریعت آخری شریعت ہے آپ کی شریعت کے بعد قیامت کا کوئی اور شریعت نہیں آئے گی آپ کی کتاب آخری کتاب ہے اور آپ کی کتاب سے ہدایت نہیں آئے گا عقیدہ ختم پوری امت کا اتفاقی اجماعی مسئلہ ہے جس پر قرآن و حدیث سراحت کے ساتھ دلالت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حادیث میں جا بجا مختلف انداز میں اس عقیدے کو واضح فرمایا بخاری شریف کے ایک روایت میں آپ نے کہا, کہا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کی مثال اس شخص کیسی ہے جو کوئی محل بناتا ہے کوئی گھر بناتا ہے علیشان گھر ہے آلیشان محل ہے بار محل ہے جس کی ایک ہی عمدہ اور لوگ جوک در جو اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ سننے سمجھایا کہ اس نے محل تو عالیشان بنایا لیکن اس محل کے کنارے میں ایک انچ کے برابر جگہ اس نے خالی چھوڑ دی بنانے والے نے ایک ایند کی جگہ کالی چھوڑ دی اور جو اس محل کو دیکھنے والے آتے ہیں اس گھر کی رونق سے اس گھر کی زیب و زینت سے اور اس گھر کی حسن و جمال پر آش آش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش کے اس کے بنانے والے نے اس ایک ان کی جگہ کو بھی پڑ کر دیا ہوتا اس ایک ان کی جگہ کو بھی بھر دیا ہوتا تاکہ یہ محل پوری طرح سے مکمل ہو جاتا اور اس میں کوئی کمی نہ رہتی کوئی نرس نہ رہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبروں کی مثال یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے یہ نبوت اور رسالت کا محل ہے جو پوری طرح مکمل ہو چکا اس میں صرف ایک انچ کی جگہ باقی تھی اور میری بحثت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مبوس کیا ہے میری بحث سے وہ یہ ایک انچ کی جگہ بھی پُر ہو گئی اور نبوت مکمل ہو چکا اضافے کی گنجائش میں تو دیکھا آپ نے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سے ختم نبوت کے عقیدے کو واضح کیا مسلم شریف کی اور روایت میں آپ تو بیان فرماتے ہیں قبل <تصفح> اللہ تعالیٰ نے مجھے چھ ایسی باتیں ادا کی ہیں چھ ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے گزرے ہوئے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جوام الکلیم عطا کیے جوان الکلیم کا مطلب کیا ہے آپ کی بات آپ کے جملے آپ کے اقوام سننے کے لیے کہنے کے لیے پڑھنے کے لیے چھوٹے ہوتے ہیں مختصر ہوتے ہیں مگر آپ کی چھوٹی چھوٹی حدیثیں بھی معنی کے اعتبار سے معنی کے سمندر ہوتے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے جملے میں اسی کو میں پھر آپ نے فرمایا ون اس رو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے روز میری شخصیت کو روز دار شخصیت بنایا میرا روز اللہ تعالیٰ نے میرے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا میرا دشمن ایک مہینے کی مسافت پہ رہے وہ ایک مہینے کی مسافت کی دوری پہ رہ کے میرا ڈر اور میرا روز اپنے دل میں وہاں وہ محسوس کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے روب کی روس کے ذریعے سے میری مدد فرمائی پھر آپ نے فرمایا وہ علت لی ال میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا جبکہ اس سے پہلی امتوں میں مالِ غنیمت کا کھانا ناجائز تھا جنگیں ہوتی اور کختار سے جو مال ملتا آسمان سے ایک آگ کی آگ آتی اور اس مال کو جلا دیتی مالِ غنیمت کا کھانا ناجائز تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مالِ غنیمت جائز قرار دیا تھا پھر آگ نے فرمایا وہ جو مسجد اللہ تو ہو میری چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ مسجد میں زمین ساری کی ساری میرے لیے مسجد بنا دی گئی پاکی صفائی کا ذریعہ بنا دی گئی اور ساری امتوں کے لیے نماز پڑھنا ہو تو مخصوص عبادت گاہوں میں جانا پڑے گا لیکن یہ امت ایسی ہے زمین کے جس مقام میں بھی ہو سمندر میں ہو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ ہو دریا میں ہو جہاں بھی ہو نماز کا وقت آ جائے زمین ساری کی ساری مسجد ہے نماز جہاں نماز کا وقت حاصل ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے اور اسی طرح سے زمین پہاڑ کا ذریعہ بنا دی گئی یعنی زمین کی مٹی پاکی صفائی کا ذریعہ بنا دی گئی کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے پانی نہ ملے تھے کر لے کسی پر حسل واجب ہو جائے پانی نہ ملے تو ہم کر لے یہ مٹی جو ہے وضو کا بھی بدل ہے اور حصول کا بھی بدل ہے پانچویں خصوصیت بیان فرمائی اور صرفل الخلق تھا مجھ سے پہلے گزرے ہوئے پیغمبر مخصوص قبیلے کے لیے بھیجے جاتے مخصوص بستی کے لیے بھیجے جاتے مخصوص آبادی کے لیے بھیجے جاتے لیکن میرے رسالت اور صرف الخلق تھا ساری مخلوق کی جانب مجھے محوس کیا گیا ہے ساری مخلوق چاہے وہ روئے زمین میں جہاں کہیں بستی ہو اور قیامت تک آنے والی مخلوق کی ہدایت اب صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے پھر آپ نے فرمایا چھٹی سفت وہ خوشی مبی کہ نبوت اور رسالت کا وہ سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ مجھ پہ ختم کر دیا گیا میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں غزوہ سبوک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ آپ جب بھی مدینے سے دور کے سفر پر جاتے تو آپ مدینے میں اپنا خلیفہ مقرر کر کے جاتے نماز پر آنے کے لیے اور جو مسلمان عورتیں مرد اور معذورین باقی رہ گئے ان کے حالات کی نگرانی کے لیے کسی کو خلیفہ مقرر کر کے جاتے رضو سبوک کا سفر دور دراز مقام کا سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو اس سفر میں اپنا خلیفہ مقرر کیا مدینے میں اپنے بعد اپنی جگہ حضرت علی کو نماز پڑھانے کی ذمہ داری دی اور آپ کے سفر سے لاس میں تک مسلمانوں کے حالات کی نگرانی کی ذمہ داری دی علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو ملال ہوا علی بھی نبی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ مجھے عورتوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں معذوروں کے ساتھ چھوڑے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے علی ہمارا کربان تکو نا منی بھی منزل علی ہارون من کیا تمہیں یہ بات منظور نہیں کہ تمہارے ساتھ میری نسبت ویسی ہی ہو جیسے نسبت کے حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موس علیہ السلام کے ساتھ تھی کیا مطلب ارے جس طرح حضرت موس علیہ السلام ٹور دے گئے تھے تو ریت لینے کے لیے چالیس دن کے لیے ٹور پے گئے تھے حضرت موس علیہ السلام نے اپنے کام اور اپنے قبیلے میں اپنے بھائی ہارون کو اپنا جانشین بنایا تھا آپ نے کہا کہ جس طرح موسا علیہ السلام ٹور گئے تھے تو ہارون ان کے جانشین تھے اے علی میں بھی ایک عظیم مقصد کی خاطر جا رہا ہوں تم میرے جانشین ہو تم میرے جانشین ہو میں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں تو اس لیے نہیں کہ تمہاری حیثیت میرے میری نزدیک عورتوں بچوں مجبوروں کی طرح سے معذوروں کی طرح سے کمزور کی حیثیت ہے نہیں میں تمہیں اعزاز دے رہا ہوں یہ کہنے کے بعد آپ نے فرمایا غیر لا نبی آبادی ٹھیک ہے کہ میری نسبت تمہارے ساتھ ویسی ہی ہے جیسی ہارون علیہ السلام کی نسبت موس علیہ السلام کے ساتھ تھی لیکن علی یاد رکھ لینا نبی آبادی اس نسبت کا مطلب یہ نہیں کہ نبوت اور رسالت میں بھی تم اقدار ہو جائے گے نہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی قتم نبوت کی سراحت کر دی اور آخری ایام میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے جب آپ صلی اللہ والے نے صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر کا دروازہ کھولا آپ کے سر پہ پٹی بندی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے نہمی یہاں لوگوں یاد رکھو نبوت اور رسالت کی بشارتوں میں سے نبوت اور رسالت کی بشارتوں میں سے ساری بشارتیں اب ختم ہو چکی کیا مطلب یعنی میرے جل چل چلاؤ کا وہ قریب آ چکا ہے میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں آسمان سے وہی کا جو سلسلہ تھا وہ ہو ختم ہونے والا ہے آپ نے کرنایا ان کی بشارتوں میں سے اب اگر کوئی چیز باقی رہ گئی ہے میرے دنیا سے جانے کے بعد تو صرف اچھے خواب ہیں نیک خواب ہیں یا رو المن اور چورا جو نیک اور صالح خواب کے مومن دیکھا کرتا ہے یا وہ خواب کے اس کو دکھائے جاتے ہیں تو آپ نے بھی بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم وہی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم بخاری جیسے ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعدد نام گنواتے ہوئے فرمایا انا محمد کہا کہ لوگوں سنو میں محمد ہوں انا احمد لوگوں سنو میرا ایک نام احمد بھی ہے آپ نے کہا ان لوگوں میرا نام ایک ماحول بھی ہے اللہ بھی الخر میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتا ہے انل آشر آپ نے فرمایا کہ میں آشر بھی ہوں اور آشر کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں میرے بعد قیامت کو قائم ہونا ہے اور حشر کو قائم ہونا ہے پھر آپ نے فرمایا وہ العاقب اور لوگوں میرے ناموں سے ناموں میں سے ایک نام آقف بھی ہے میرے ناموں میں سے اور آسف کسے کہتے آپ نے اس طرح فرما دیو اور آصف یہ ہے کہ جس پر نبوت اور اشارت کا سلسلہ ختم ہے اور جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں امیر المانے فاروقی اللہ عنہ کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ اگر پچھلی امتوں میں پچھلی امتوں میں کچھ الہامی شخصیتیں ہوا کرتی تھی اس امت میں اگر کوئی الہامی شخصیت ہے تو وہ ہمارے ساروں کی ہے پھر آپ نے فرمایا لوکا نے نبی ان بادی عمر حضرت عمر کی جو خصائص ہیں ان کے جو کمالات ہیں ان کی جو ضلع اندیشی ہے ان کی جو فراست اور دانائی ہے اس کے پیش نظر آپ نے فرمایا کہ لوکا نے نبی ان بادی عمر اگر میرے بعد بھی نبوت اور رسالت کا سلسلہ اگر دنیا میں جاری رہتا تو میرے آنے والے نبی ہومر ہوتے لیکن نبوت اور رسالت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو چکا اب الہامی شخصیتیں نہ ہو سکتی ہیں مگر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا مدرمائیوں ایسی دسیوں دلائی ہے کچھ قرآنی مجید کے اندر بھی حادثی نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نبوت کے سلسلے میں دسیوں اور بیان فرمائے جس کی وجہ سے اس عقیدے میں کسی بھی قسم کا شک باقی نہیں رہ سکتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شموئی فرمائی کہ اس امت کے مستقبل میں یہ امت اپنے مستقبل میں جن جن فکروں کا سامنا کرے گی آپ نے بیان فرمایا ان میں سے فتنا یہ بھی ہوگا دعوی نبوت کا مدعیان بوت کا بہت سارے مدعیان نبوت کھڑے ہوں گے نبوت کا دعوی کرنے والے وہ گے بخاری شریف کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک رات آپ نے خواب دیکھا آپ فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت ہے میں نے خواب میں آج کی رات دو کنگن دیکھے سونے کے دو کنگن دیکھے سونے کی دو بنگڑیاں میں نے دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ان بنگڑیوں کو دیکھنے کے بعد فکر لاحق ہوئی فکر دامنگیر ہوئی یہ سونے کی بنگڑیاں کیا ہے یہ سونے کے کنگنوں کی حقیقت کیا ہے مجھے جو فکر دامنگیر ہوئی تو خواب ہی اللہ تعالیٰ نے میری جانی وہی اے محمد ان بنگڑیوں پہ پھونک مارو ان کنگنوں پہ پھونک مارو نبی ترین سو سن کہتے ہیں میں نے ان بنڑیوں پہ پھونک ماری اور میرے پھونکنے کے ساتھ یہ کنگن دونوں کنگن ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب صحابہ کے سامنے بیان کیا تو بیان کرتے ہوئے آپ نے اس کی تعبیر بھی بیان کر دی کہا اس خواب کی تعبیر مجھے یہ معلوم ہوتی ہے کہ میرے بعد نبوت اور رسالت کے دعوے دار کھڑے ہوں گے میرے بعد نوز اور رسالت کے دعوے دار کھڑے ہوں گے جو چھوٹے نبی پیدا ہوں گے نبے نبی ہونے کا دعوی کریں گے اور یہ بات خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نے حاصل آپ کے جیتے جی یہ چیز رون ہو چکی سن نو ہجری جسے عمل حقوق کہا جاتا ہے جس سار سارے عرب کے قبائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے نمائندے بھیج کر قبول اسلام کا اعلان کر رہے تھے ایسے میں بنو حنیفا کا قبیلہ جب بنو حنیفہ کا رف جب آپ کی خدمت میں پہنچا تو اس کا ایک سردار تھا مسلمہ مسلمہ, مسلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر دینے کہا اے محمد میں آپ سے ایمان لاؤں گا میں آپ سے ایمان لاؤں گا میرا قبیلہ آپ سے ایمان لائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے بعد یہ حکومت و خلافت کا اعزاز مجھے ملے آپ کی جگہ حکومت و خلافت کی پر میں فائز کیا جاؤں اس شرط پہ میں آپ کے ہاتھ پہ کرتا ہوں نبی یعنی مطلب کیا تھا وہ جو ہے نبوت اور رسالت کو یہ سمجھتے دنیا کمانے کا ذریعہ ہے یہ کوئی بزنس ہے یہ کوئی کاروبار ہے یہ تو خاص اللہ کا عطیہ ہے خاص مہم ہے الہی ہے انعام ہے ہے جس کا مقصد دولت جمع کرنا نہیں جس کا مقصد لوگوں کی ہدایت ہے لیکن مسلمان نے نبوت اور رسالت کو اس نقصان نظر سے دیکھا کہ گویا نبوت اور رسالت کا مقصد حکومت حاصل کرنا زمین میں اقتدار حاصل کرنا اور وہ دنیا کا منائیے مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمہ سے آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھوٹی سی چھڑی تھی کھجور کی ایک چھوٹی سی چھڑی تھی آپ نے اس چھڑی کی جانب اشارہ کر کے کہا اے مسلمہ ایمان لانے کے لیے اس چھڑی کی بھی اگر شرط رکھتا ہے کہ اے محمد میں اس شرط پہ ایمان لاؤں گا کہ آپ مجھے چھڑی دے دیں تب بھی میں تیرا مطالبہ پورا نہیں کروں گا پھر آپ نے کہا اے مسلم مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ میں مجھے جو مدیا نے دکھائے گئے جھوٹے پیغمبر دکھائے گئے شاید اس کا تو ہی ہے اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ویسے ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کی زندگی کے آخری لمحات تھے کہ مدعیان نبوت اٹھ کھڑے ہوئے ادھر یمن میں اسود عانسی نام کا ایک شخص کھڑا ہوا نبی ہونے کا دعویٰ کرنے لگا اور ادھر جو ہے مسلمہ علی کا سردار اٹھ کھڑا ہوا نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا اور تاریخ بڑی تفصیلات اپنے اندر رکھتی ہے کہ امیر المومنین المونین الرسول حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے کس شجاعت جواب مرضی اور سامدی کے ساتھ ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور دو سال کے اندر ان تمام لوگوں کا خاتمہ کر دیا محترم بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حادث میں جا وجہ پیشنگوئی کی ہے کہ اس امت کو اس میں جو چیلنجز درپیش ہوں گے ان میں سے بہت بڑا چیلنج وقتاً فوقتاً پیدا ہونے والے مدیان نبوت میں ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیامت سخت قائم نہ ہوگی جی یہاں تک کہ اس امت میں تیس دجال نہ پیدا ہو جائے تیس کزاب نہ پیدا ہو جائے تیس مدین نبوت نہ پیدا ہو جائے تیس دجال تیس انسان جو یہ دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں میں نبی ہوں آپ تاریخ اگر پڑھیں گے تاریخ بتا ہے کہ ابھی جو گزری ہی چودہ سو سالہ تاریخ ہے صرف گزری ہی چودہ سو سالہ تاریخ میں تیس نہیں سو سے زائد آپ کو ملیں گے ابن لکھتے ہیں حدیث کا مطلب کیا ہے تاریخ بتا دیے کہ دسیوں دسیوں سو سے زائد مدیا نے تاریخ میں پیدا ہو چکے اور آپ کو سن کی حدیث کہہ رہی ہے کہ تیس پیدا ہوں گے ابن حضر رحمت اللہ نے لکھا ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدیا نبوت بہت پیدا تو بہت سارے ہوں گے پیدا ہوں گے اور وہ ختم بھی ہو جائیں گے لیکن ایسے مدیان نبوت جن کی آواز سنی جائے گی جن کے باقاعدہ پیروکار ہوں گے اور ایسے مدیا نبوت جن کی نو جن کے فتنے میں بہت سارے لوگ آئیں گے ایسے جو قیامت سے پہلے تیس لوگ پیدا ہوں گے آپ نے فرمایا تیس مبیار نموت دیتا ہوں تاریخ بتا دیجیے کیسے کیسے لوگ آپ نے فرمایا اللہ نبی اللہ دی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا حافظ حضر رحمۃ اللہ علیہ پٹور باری میں لکھا ہے کہ ایک شخص دعوے نبوت کر کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنا نام لا رکھ لیا اس نے اپنا نام لا رکھ لیا اور لا رکھ کر اس نے اس حدیث سے لال کیا لا نبی اللہ دی کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میرے بعد لا نبی بن کے آئے گا لا نام کا ایک شخص نبی بن کر آئے حالانکہ نبی کریم سزا کا مطلب مقصد کیا ہے لا ہرس نفی نہیں کے معنی میں اور آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن کیسے کیسے بےخوفا نے نموت کا دعویٰ کیا کہا لا نبی انادی کہا کہ میرے بعد لا نبی بن کر آئے گا دیکھو خود اللہ کے نبی نے بتایا اور اسی طرح بھی رحمۃ اللہ علی نے یہ خاتون کے بارے میں ذکر کیا ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا ہے. کہ تاریخ میں ایک ایسی عورت بھی گزری ہے اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور اس عزیز کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ لا نبی آتا میرے بعد مردوں میں سے کوئی نبی نہیں آئے گا عورتوں میں سے تو آ سکتی نبی ایسے ایسے جنوب مجمون جنونی قسم کے لوگ تاریخ میں پیدا ہوئے جنہوں نے نمت کے دعوے کیے اور ماضی خریب میں بلکہ پوری چودہ سو تاریخ میں اس ناحیے سے سب سے عظیم فتنہ جس نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا وہ مرزا غلام محمد قری کا مرزا غلام احمد کا جو پچھلی صدی میں انیسویں صدی کے آواخر اور بیسویں صدی کے اوائل میں جس نے اپنے فتنے کو پھیلایا میں مدعیان نبوت تاریخ میں پیدا ہوئے ہیں اس میں اس شخص نے جتنے انسانوں کو گمراہ کیا شاید ہی کسی اور مدئی نبوت نے اس قدر انسانوں کو گمراہ کیا اس کی پیداوار در حقیقت انگریز کی پیداوار ہے انگریز کی ایجاد ہے آپ جانتے ہیں انیسویں صدی کے آواخر انیسویں صدی کے آوازر کا زمانہ بیسویں صدی کے آغاز کا زمانہ یہ اور زمانہ تھا جہاں ہندوستان کے سارے مسلمان اور سارے علما انگریز سے جہاد کر رہے تھے انگریز جس نے کہ جس نے کہ ہمارے ملک پہ قبضہ کیا جس نے کہ ہمارے ملک پہ قبضہ کیا تو سارے اولاما نے عبد العزیز محدس رحیم آبادی جنہوں نے سب سے پہلے انگریز سے جہاد کرنے کا فتوا دیا سارے علما ساری مسلمان عوام انگریز سے جہاد کر رہی تھی ایسے میں انگریزوں کو کسی منافع کی تلاش تھی ایسے میں انگریزوں کو کسی منافع کی تلاش تھی کسی میر جافر کی تلاش تھی جو مسلمانوں کی سطح میں رہ کر مسلمانوں کی سطح میں کوٹ ڈالے جو جہاد کو ختم کرے انگریز کی نظر انتخاب مرزا غلامہ نفات یا پہ پڑی انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی کو ہر طرح کی تائز فراہم کی ہر طرح کی مدد کی اور باقاعدہ اس کو اس کے لیے تیار کیا کہ وہ مسلمانوں میں اس فکرے کو عام کرے کہ انگریز سے جہاز نہیں کرنا چاہیے انگریز سے جہاز جائز نہیں ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی کا آغاز اسی پس منظر میں ہوا یہ انگریزوں کی پیداوار ہے اسی لیے آپ دیکھیں گے آج بھی قادیانیت کا جو مرکز ہے قادیانیت کا جو سینڈر ہے وہ برطانیہ ہے برطانیہ سے ہر قسم کی شائد اور ہر قسم کی مدد ملتی ہے اور قادیانیت کو مالی امداد ہمیشہ سے انگریزوں نے فراہم کی ہے اس شخص نے دعوے کیے اور اس کے دعووں میں اتنا تضاد کبھی اس نے متدد ہونے کا دعوی کیا کبھی اس نے مسیح محود ہونے کا دعویٰ کیا کبھی اس نے محدودی ہونے کا دعویٰ کیا اور بہت سارے مقامات پہ اس نے سراحت کے ساتھ نبی ہونے کا دعویٰ کیا بلکہ اس کی اپنی تاریخوں میں سراحت کے ساتھ یہ بات ملتی ہے اس نے کہا میں اعظم بھی ہوں میں لوہ بھی ہوں میں صالح بھی ہوں میں عور بھی ہوں میں محمد بھی ہوں میں موسم بھی, ہوں, بھی یعنی نام اس نے, اس دجان نے خود کو نوزہ باللہ سو نمبروں سے افضل بتایا اسی لیے پوری امت نے پوری امت نے مل کر اس فصلے کا مقابلہ کیا اور اس سلسلے میں مرزا غلام احمد قادیانی کا مقابلہ کرنے کے اس سلسلے میں اس کے قسم و امت کے سامنے قیام کرنے کے سلسلے میں جماعتِ و اللہ اللہ کی کوئی نظیر نہیں تاریخ جانتی ہے اور اپنوں نے, غیروں نے, مانا. اللہ اللہ نے اس شخص کا جیسے پیچھے کیا جیسا رد لکھا اس پر اور آپ جانتے ہیں اس شخص کا خاتمہ بھی مولانا کے ساتھ مباہلہ کرنے کے ساتھ ہوا سنا اللہ رحمت اللہ علی نے اس باقاعدہ مباحلہ کیا تھا حلل اعلان اس نے بھی اپنے پرچے میں لکھا اور صاحب رحمت اللہ علی نے بھی اپنے پرچے میں لکھا تھا مبالم واقعہ کے پروردگار دکھا ہمیں سے جو جھوٹا ہے ہم میں سے جو جھوٹا ہے سچے کی زندگی میں اس کو موت سے دے پرور دکھا آپ جانتے ہیں اس مباحلے کے اعلان کے چند ہی مہینوں ایک سال کے بعد اس قذاب کا انتقال ہو گیا موت واقع ہوئی اور وہ بھی بیت الخلا نے گر جبکہ 40 سال وقت ہے تو موسم بھائیو آج کہنے کا مقصد, مقصد یہ ہے کیا بڑے افسوس کے ساتھ یہ فرقہ چونکہ اس کے پاس مال کی کمی نہیں دولت کی کمی نہیں سیاسی اثر کی کمی نہیں یہ فتنا بہت پھیل رہا ہے یہ اتنا بہت پھیل رہا ہے ہمارے شہر میں آج سے چند سال پہلے ان کا صرف ایک مرکزہ لال باغ کے پاس آج معلوم ہوا کہ پورے شہر میں سات آٹھ مراکز تھے اور پورے شد و مت کے ساتھ یہ لوگ نوز بلّہ بڑی متکاری کے ساتھ اپنے افکار و نظریات کو پھیلانے میں لگے ہوئے مرزا غلام احمد کاج کی نبوت و نثارت کے چرچے کر رہے ہیں اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی سننے میں ملا ان لوگوں کے سیکھنے کی زد میں وہ تعلیم یافتہ کرتا جو کالجوں میں زیر تعلیم اور دین سے دور ہیں دینی خلفیاں لی دینی معلومات نہیں اور کالجوں میں جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ ان لوگوں کی زد میں آ رہا ہے موسلم بھائیوں اپنی اولاد کی حفاظت کیجیے اپنے اپنی اولاد اپنے خاندان اپنے معاشرے کے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے دین کی حفاظت ان کے ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے بہت بڑا جیتنا ہے بہت عظیم جیتنا ہے سے خود آگاہ دوسروں کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ بڑے مکر کے ساتھ بڑی عیاری کے ساتھ اور بڑی زبانی کے ساتھ اپنی دعوت کو پھیلا دے جا رہے ہیں رب العالمی سے دعا ہے کہ رب ان اس, اس فتنے سے ہم مسلمانوں کو امت کے تمام طبقات کو آگاہ ہو کر شور کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کی توفیق تھا آمین محترم بھائیو ہم لوگ محرم کے مہینے میں داخل ہو چکے اب تک ہم چودہ سو اکتیس میں تھے آج کی محرم ہے یعنی ہم چودہ سو بتیسے میں داخل ہو چکے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جو ہجرت کی ایک ہزار چودہ سو ایک ہزار چار سو اکتیس سال ختم ہو چکے اور بتیسویں سال میں ہم داخل ہو چکے ہیں محرم اسلامی سال کے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے جہاں سے سال کا آغاز ہوتا ہے اور یہ محترم مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید نے محترم قرار دیا حرمت والے مہینوں میں سے قرار دیا اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سلسلے میں بہت ساری تعلیمات بھی ہی ہیں ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ اس مہینے کی جو دسویں تاریخ ہے بڑی فضیلت والی ہے جسے آشورہ کا دن کہا جاتا ہے اور روایتوں میں ہے کہ رمضان کی فرضیت سے پہلے رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے محرم کا روزہ یعنی آشورہ کا روزہ فرض تھا بہت روایتوں کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کر دے دے رمضان کی فرضیت کے بعد اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اسی مہینے کی دسویں تاریخ کو آشورہ کے دن چرون جو ظلم سے نجات دی تھی شرون کو غرق کیا تھا شکرانے میں علیہ اسلام نے روزہ رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا البت کی بات کی مخالفت کرنے کے لیے آپ نے کہا دن سو اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں تو دسویں دن کے ساتھ ساتھ نویں دن کا بھی روزہ رکھوں گا لہذا نو محرم اور 10 محرم کا روزہ رکھنا مصنون ہے آپ نے فرمایا سے ایک سال گناہ ہوتے ہیں قبول فرمائیں اور پھر میں میں اعلان کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں جیسے اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ سٹی میں مسجد مسجد الحیم کے لیے جو خریدی گئی ہے اڑتیس لاکھ میں خریدی گئی اور پچیس لاکھ اس کے ادائیگی ہو چکے ہیں اور رجسٹریشن بھی ہو چکا ہے چھ لاکھ ہیں جو کن فور جو ان کی ادائیگی ضروری ہے ذمہ دار اس وقت بہت پریشان ہے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ سٹی جیسے اہم ایریے میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس کے لیے آج کے جمعہ میں زیادہ سے زیادہ کام کرتے ہو جائیں من بنا, بنا اللہ مسجد اللہ اللہ جن آپ اللہ کا ایک گھر تعمیر کریں گے یا اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیں گے اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ میں تعمیر کرے گا رب العالم سے ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس مسجد ابراہیم کے لئے آج کے جمع کرتے اللہ اللہ ہوئے رب بار